عربی فس جو ہے اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے وہ تو قرآن کی لغت ہے لیکن ایک لغت وہ ہوتی ہے کہ جو بازاری کہلاتی ہے کہ ہر وقت استعمال ہونے والی تو اس میں ان الفاظ کا استعمال ہو جاتا ہے اب القواد اور اسی طرح شکشوکا کا کی اور حالانکہ کیا شکشوکا کا کیا تلوک ابھی رکاتے عربی سے کوئی سوال ہی وجہ نہیں ہوتا یہ چاہے تو انگلش کو بھی اب نیشنل اور اس کو ناشیو نال کر دیں گے تو عربی ہو جائے گا ٹویٹا کو تو لکھ دیں گے تو عربی بن جائے گا ان کی مرضی ہے انگریزی کو عربی کر دیں جرمنی ورزی کر دیں مرضی ہے والے لوگ ہے اسی لیے کسی نے پوچھا تھا نا کہ شیر کو دیکھا ایک شہزادی نے تو بادشاہ سے پوچھا اپنے والد سے کہ ابا جان یہ بچہ دیتا ہے یا انڈا نے کہا کا زور والا جانور ہے جو مرضی ہے دے دیکھو اس کی تو مرضی ہے جو چاہے اچھا ویسے بھی اللہ نے لغت عرب میں یہ بات میں نے مذاق میں نہیں کہی اصل میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ بعض اوقات مزاح جو ہے نا مزاح بھی علمی ہوتے ہیں تو عرب کی زبان میں لغت میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ شام کے لفظ آئے ہبشہ کے لفظ آئے لیکن جب عربوں نے اس کو استعمال کیا تو روا وہ عربی ہو گیا یعنی عرب زبان میں اتنی قوت ہے اتنی طاقت ہے کہ بہت سارے لفظ جو ہیں مثلا میدیا یہ حمشے غل تھا اصل میں مدیا کہتے ہیں چھری کو جسے آپ کاٹتے ہیں اچھا اسی طرح کئی لفظ آئے تھے باہر سے اور لیکن جب وہ عربوں نے استعمال کیے تو اس کو وہ اہل لغت کہتے ہیں کہ لفظ تو اجمی تھا لیکن عربا عربی بن گیا عربوں نے استعمال کیا تو خلاص اجمیت ختم ہو گیا اب وہ عربی ہو کہ اس لغت میں زور ہے اس میں طاقت اور کیوں نہ طاقت ہو اللہ کا کلام عربی میں ہے حضور پاک عربی ہیں اور مرنے کے بعد تو برزق سے ہی عربی شروع ہو جائے گی من رب و قبا دین و قبا تقول افتہاد عربی سب عربی بولیں گے اب چاہے نہ بولو وہ ڈنڈے سے بولنی پڑے گی اور جنت میں بھی عربی ہوگی وہاں تو آپ کی انگریزی سے چلے گی نہیں یعنی ورڈ آڈر تو انشاءاللہ شاء یہی جلدی بہت اپنی مر جائیں گے وہاں تو پھر وہی ایک ہی آرڈر چلنا ہے اسی کا حکم و ادار تو اب جو یہ ارم بھی کہلاتے تھے اور عاد بھی کہلاتے تھے اچھا ارم کے بارے میں ایک بڑا تاریخی لطیفہ مشہور ہے وہ کہتے ہیں کہ ارم جو ہے ایک ایسا شہر تھا جو جس کی دیواریں سونے چاندی کی تھیں اور جس میں یہ تھا اور وہ یعنی مدینت المتنق کہ وہ کہتے ہیں کہ ارم جو ہے وہ ایک ایسا شہر تھا کہ دس سال تو ادھر ہے دس سال کے بعد کسی دوسری جگہ چلا جاتا تھا لیکن یہ جھٹھی روایاں اصل میں اس کی حقیقت ایسا کہا کیوں گی آیو سمجھیں وجہ کیا ہے کیونکہ کوئی جھوٹ نہیں بنتا اس کا کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ ہمیں ایک پر مل جائے تو ہم तो کو بنا دیں لیکن پہلے پر تو آخر ملے نا کچھ نہ کچھ تو ملے گا اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن خود کہتا ہے نا کہ یہ لوگ جو تھے کہ ارم جو تھے یہ ذات الماد یہ سیموں میں رہنے والے تھے اچھا اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ ان کے بڑے, بڑے اور یہ میں نے آپ غرض کیا نا بڑی ترقی یافتہ قوم تھی سڑکیں شواریں اور اس کے بعد جناب مسامے اور پھر جناب پانی کے سپلائی کے انتظامات یہ محل جو ہے پہاڑ پر ہے اور نیچے سے پانی ٹھیک اوپر پہنچ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ تم ایسے ایسے مسانے بنا رہے ہو لال لکم تخل کے تم سمجھتے ہو گیا ہم ہمیشہ دنیا میں رہیں گے اسی لیے تم کی چیزیں بنا رہے ہو بزا بتش تم بتش تم جبار ہی اور بڑی جب ساٹھ ہاتھ تو تھا اسی آدم علیہ السلام کے کت پہ چلے آ رہے اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ پہاڑوں میں اپنے گھر بنائے تھے اور سہول وادیاں جو ہیں اس وادیوں میں وہ خیمے لگاتے تھے اور وہ خیمے جو تھے وہ بھی ایسی چیز جی تھی کہ جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے عام خیمے نہیں تھے ان کے لیے پھر سڑکیں بن جاتی ہیں اور مارکیٹیں بن جاتی یہی وجہ ہوتی تھی کہ جب باہر کے قبائل آتے وہ دیکھتے کہ یار یہاں تو ایک شہر آباد ہے اچھا دوسرے دفعہ جو آتے پانچ سال کے بعد تو وہ خیمے اس طرف لگ گئے ادھر شہر آباد ہو گیا انہوں نے کہا ہاں معلوم یہی ہوتا ہے کہ ارم شہر جو ہے نہیں پھرتا رہتا ہے. کبھی ادھر ہو جاتا ہے کبھی ادھر ہو جاتا ہے اصل وجہ اس کی یہ اور وہاں بڑے بڑے پہاڑ بھی تھے احقاف کہتے ہیں رمال یعنی ریت کے پہاڑ بھی اور قوم جو ہے اتنی ہزارہ کے بعد اتنی تمدن کے بعد اور خوبصورتی اور قوت میں جس کو اللہ نے قرآن میں کہا کہ وزقرو جال کم خلفا امواد کی بسا اللہ نے فرمایا یاد کرو میری نعمت پہلے تمہیں نوہ کے بعد بنایا نوہ کے بعد تمہیں خلیفہ بنا کے زمین میں آباد کیا اور تمہیں ہم نے ایسی تقلیق دی اتنی کبوت بھی ایسے خوبصورت جسم دیے ایسے سبید رنگ دیے کہ لوگ دیکھ کے قوم ہاتھ کو حیران ہو جاتے تھے کہ یہ کہاں کی کو لیکن جب وہ بت پرستی میں مبتلا ہوئے تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی جب قومیں گمراہی کے غار میں گر جاتی ہیں جب ظلمات شرک میں قومیں ڈوب جاتی ہیں تو پھر اللہ کی رحمت بھی جوش میں آتی ہے جیسے زمینیں مردہ ہو جاتی ہیں تو اللہ بارش برساتے ہیں اور جب دل مردہ ہو جاتے ہیں تو اللہ اپنے فائی کی بارش کرتے ہیں اور نبیوں کو یہ قائد کیونکہ زمینوں کی آبادی کا تعلق پانی کے ساتھ ہے اور دلوں کی آبادی کا تعلق جو ہے وہ ایمان اور اللہ کے بھائی کیونکہ روح جو ہے وہ امر ربی ہے اور اس کی غذا بھی امر ربی ہو سکتی ہے اور کوئی چیز تو اس کی غذا بن نہیں سکتی اس کو کوئی چیز کیسے زندہ رہ تو حضرت حود اللہ اسلام تشریف لائے اور انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی روح افلا تتقون حضرت علیہ السلام نے دعوت دی کہ اے میری قوم یہ طرز تخا تو بھائی حالانکہ وہ کافر ہیں لیکن ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ کیا اے احبت فرشتوں اس میں دعوت انبیاء کا ایک اسلوب ہے کہ جب دعوت دیں آپ تو موزہ اور حکمت کے ساتھ دعوت دیں تاکہ دوسرے کو اگر آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ کا میری بات سنو گیا کیا مطلب میری بات کیوں سنیں حالانکہ اللہ کے نبی پیغمبر. لیکن کہتے کیا ہیں کہ کام احمد اللہ اے کوم اللہ کی بات مالکم ان جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں افلا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے جس خدا نے تمہیں اتنی عقل دی اتنی طاقت دی قوت دی ہزارہ دیا بحال دیے تم اس کو چھوڑ کے ان بتوں کی عبادت میں پڑے تو کس سے علیہ السلام سے ہمیں جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ سمجھیں کہ اللہ نے آخر یہ قصے سے کیوں بیان ایک تو سب سے پہلے اس لیے یہ قصے بیان کیے گئے کہ ہمیں سمجھ آئے کہ اللہ کا دین ایک ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد احمد اللہ علیہم السلام و تسلیم تک کوئی دین میں اختلاف کی بنیاد ایک ہے ہر پیغمبر یہی کہتا ہے کہ اوبا اسی لیے قرآن کہتے ہیں سلام ہم نے کوئی پیغمبر کوئی رسول نہیں بھیجا اللہ مگر کہ اس کو یہ واقعی کہ لا کوئی پر ان کوئی معبود معی مگر یہی دعوت قوم نے نو علیہ السلام نے قوم کو کیا دعوت دی تھی یہی کہا تھا نا کام منگ رو ان اور یہی وہ دعوت ہے جو اترے کوئی فر. اور اصل تو ہی تو ہے توحید الوحیت نہ ہو تو باقی تو پھر ایمان ہے ہی نہیں یہ توحید نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں خدا کو مانتے ہیں خدا را دکھا ہے خدا رودی دیتا ہے خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی وہ مارتا ہے وہی وہ جلاتا ہے یہ توحید ہے اس سے کام نہیں بنتا اصل جس پہ انبیاء علیہ السلام نے تکلیفیں برداشت کی وہ توحید الوحیت ہے کہ عبادت کے لائق صرف وہی ہے اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں اب جو چیز بھی عبادت بنے گی اس کا حقدار صرف اللہ ہے اب اگر اللہ کے سوا وہ کسی غیر کے لیے استعمال کریں گے تو آپ مثلاً یوں سمجھے کہ دعا کیا ہے عبادت تو جب آپ اللہ کے سوا کسی غیر سے پکاریں گے پھر ہو جائے نماز رقو سجود قربانی صدقہ خیرات نظر نیاز منت سب عبادت جب کسی غیر کا نام آئے گا تو فرق لیکن حضرت حود علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں قوم کیا کہتی ہے کالل ملزین کفرومی کالل مل ملا کا معنی سردار ملا کا معنی ان کے بڑے بڑے لوگ ان کو ملا کیوں کہا جاتا ہے علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ مجلس کو بھر دیتے ہیں بیٹھنے میں بڑا آدمی آ کے جب بیٹھے گا تو آپ دیکھیں اوہ پوری مجلس بھری ہوئی ہوگی اور لوگوں کے دلوں کو روب سے بھر دیتے ہیں کہ لوگ دیکھتے ہیں کون بیٹھا ہے یار بڑا آدمی بیٹھا اس لیے ان کو من ملا کہا کام انفاح <تصفح> ت <الْكَالِبِينَ> دیکھو قوم کا انداز دیکھیں نبی کا انداز بھی دیکھیں اور قوم کا انداز کہ اللہ کا نبی تو کہتے ہیں کہ یا قومیں یا قومیں اور, قومیں اور قوم کیا جواب دیتی ہے کہتی ہے کہ ہاں انال صفاحت ہم نے دیکھا ہے ہم نے سمجھ لیا ہے کہ نوزب اللہ آپ سفی بے وقوف ہیں تمہارا تو اکل ہی کوئی اسی طور دیکھو یاد رکھو اللہ کے قرآن پہ توجہ کر کے دیکھیں کہ بالکل این یہی قوم جو نو علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا تھا انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ کالل ملال دلال نو علیہ السلام کو بھی قوم نے یہی کہا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تم خود گمراہی کھڑی میں پڑے ہوئے ہو اور نو علیہ السلام کو جو کچھ قوم کہہ رہی ہے وہی قوم جو ہے وہ کہہ رہی ہے حضرت حضرت اور پھر آپ اندازہ کریں ہزاروں سال گزر گئے جب اللہ کے نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو دعوت دی ایمان اللہ نے کی تو قوم نے کیا جواب دیا لبد بھی وہی وہ ادا کی لل آمنس نما من سہا الام ہو سہا اولا کل یا نبو انہوں نے بھی بالکل وہی بات کی جب کہا گیا کہ مال لے آؤ جیسے صحابہ ایمان مان رہا ہے کہاں کہ عجیب بات ہے اللہ کے نبی آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ من جیسے بلال کی طرح ایمان لے ہیں سوہیب کی طرح ایمان لے ہیں زید کی طرح ایمان ہی لے ہیں نوز ملے تو بے وقوب لوگ ہیں مار کھانے کے لیے آپ کے ساتھ بھی لے ہوئے ہیں. نہ آپ کے پاس دولت ہے نہ پیسہ ہے نہ قوت ہے نہ طاقت ہے سرداروں کو کہہ رہی ہے. جی؟ آپ کا تو اکل ہی کوئی نہیں ہم ان کو چھوڑ دیں خداؤں کو ہمارا باپ دادا یہی کام کرتا تھا ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کی یہی آداد تھے انہیں بتوں کے آگے آگے سجے کرتے تھے سے منتیں مانتے تھے انہیں سے مشکل کے وقت میں پکارتے تھے ان کے چرنوں میں آ قربانی کے جانور ذبے کرتے تھے ہم ان کو چھوڑ کے ایک خدا کو ماننے بڑی ہے جی بے بخوفی والی بات ہے بھلا ایک خدا کے بعد سارے کام کر سکتا حالانکہ یہ حالت کی حد ہے بھئی اگر نوز باللہ ایک نہیں کر سکتا اربوں کے کام تو بھر تین بندے جو ہیں وہ بھی تو عرب ہاں عرب کی آبادی جو ہے وہ تین بھی تو کافی نہیں اچھا چلو تین سو ساٹھ کا تو چھو تین سو ساٹھ آدمی جو ہے بیس کروڑ پچاس کروڑ ایک ارب آدمی انسانوں کی آبادی کا کام کیسے کرنے کا حالت یہ تھی ایک تعصب में صبیت تھی دماغوں میں چڑی ہوئی تھی بات کی ہمارا باپ دادا یہ کرتا تھا اس کو ہم چھوڑ دیں آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو جاہل قبر کی سجدے میں قبروں کی عبادت میں قبروں سے منتیں ماننے میں قبروں پہ چڑھاوے چڑھانے میں خبروں پہ جا کے سجدے کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان کے کو پاس کوئی دلیل تو کوئی نہیں یہ کہ ہمارا جی باپ دادا کرتا کہ یہ آج کی بات تو نہیں ہے تو پرانا جلال اچھا اب دیکھیں اللہ کے پیغمبر کا سفر صبر دیکھیں کہ اللہ کے نبی نرال نہیں ہوئے بلکہ جواب میں صرف یہی کہا کہ قال یا قوم لیس بی رسول من رب العالمین کیا بے وقوفی کرتا میں بے وقوف ہوں میں تمہیں جہنم سے نکالنا چاہتا ہوں میں تمہیں بندوں کی اور بتوں کی عبادت سے نکال کے اس بہت اہلا شریف کے دروازے پہ لانا چاہتا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں تمہیں نصیت کرنا چاہتا ہوں تمہیں ہدایت کرنا چاہتا ہوں تمہاری بہتری کے لیے تمہیں بلانا چاہتا ہوں اور پھر تم اللہ کی نیم کو یاد کرو اللہ نے تمہیں اتنا بڑی طاقت دی ہے سیت دی ہے دولت دی ہے اللہ نے تمہیں سمجھ دی ہے ان سب چیزوں کا شکر یہ ہے کہ خدا کو چھوڑ کے غیروں کی عبادت کرو اب جناب یہ ہے کہ انہوں نے جب حضرت نو علیہ السلام حضرت حد علیہ السلام نے بار بار دعوت دی تبلیغ کی لیکن قوم جو تھی وہ اپنے قفر و شرک پہ اڑی رہی اور حتیٰ کہ اتنی بات پہ نعوذ باللہ آ کہ جب حضرت حود علیہ السلام نے ڈرایا کہ بھئی تم اللہ کا اگر عبادت نہیں کرو گے شرک کرو گے تو ہو سکتا ہے اللہ تمہارے اوپر بھی عذاب نادر کر دے جیسے قوم لوہ پہ عذاب آیا تو قوم ڈرنے کے بجائے کیا کہتی کالو اجی اتنا لینا اب نظر کا نیا اب دعوا کہتے ہیں کہ ابو علیہ السلام یعنی تم یہی چاہتے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور اپنے باپ دادے کے سارے طریقے چھوڑ دیں یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم پاگل ہیں ہمارے باپ دادا بھی پاگل تھے ہم ان کو چھوڑ دیں اچھا آپ اگر ہماری بات جو ہے آپ کو اچھی تو فتی نا ما من ماتا اللہ کے پیغمبر کو کہنے لگے الٹا نوز بلّہ سما نوز بلّہ کہنے لگے اچھا تمہارے پاس جو اللہ کا عذاب ہے نا لے آؤ کیا ڈراتے ہو ہمیں روز اب پیغمبر نصیحت کر رہا ہے اور قوم آخری حدوں پہ یعنی انکار کی بھی کوئی حد ہوتی اس لیے اللہ کے قرآن نے کئی مقامات پر اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے کہ پھر قوم عاد پہ عذاب کیا آیا اللہ تبارک اتارنے ہوا اسی کو قرآن نے دوسرے مقام میں پھنسا وأما عاد فأهلكوا بريح سرسر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام هشوما فطرى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نقل خابية فحل ترانهم من اور دوسرے مقام پہ قرآن فرمات مستم اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ہوا اور دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے کئی مقامات میں ذکر فرمایا ہے کہ وہ ہوا جو ہم نے بھیجی تھی وہ ہوا کیسی فرماتی نار سنانے عقیم ایسی ہوا کے جس میں کوئی چیز نہیں پیدا کرنے والی جیسے حکیم عورت کہتے ہیں نا جو کچھ بچہ پیدا نہ کرے یعنی جس سے کوئی فائدہ نہ ہو نقصان ہی نقصان اور وہ صفت ہوا کی کیا کہتی فرماتی مات ار شیم اتالئی اللہ جالتو کر روی اور وہ ہوا ایسی سخت کہ جس چیز پہ بھی گزرتی تھی نا اس کو کچل کے توڑ پھوڑ کے بالکل ریت کے ذروں کی طرح پر آتے ایسی ہوا آئی اور ہوا بھی ایک دن نہیں دو دن نہیں سخرا سخر سبال ساتھ سات راتیں اور آٹھ دن وہ ہوا اور بتائیں وہ ہوا کیسی تھی اللہ دوبارہ کو تارا رام فرمایا دور پاک فرماتے ہیں کہ ہوا کے جو اللہ کے خزانے ہیں موز الخاتم جیسے انگوٹھی کا یہ دیکھنا کتنا ہلکا ہے اللہ نے صرف اتنی ہلکا کھولا ہوا کا بس یہ نہیں کہ پوری ہوا کھول دی گئی ہو صرف اتنی فرمایا کہ اتنی جگہ کھولی گئی ہوا کی اور وہ ہوا جب آئی تو ان نے کیا کیا کہ ان کے تو بڑے بڑے محل تھے نا جی اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ بھی اپنے آپ کو پتھروں سے باندھ لو ایک دوسرے سے اپنے آپ کو جکڑ لو تاکہ ہوا کی تیزی جو ہے ہمیں اٹھا نہ سکے لیکن وہ ہوا نیچے سے اٹھاتی تھی آسمانوں کی طرف لے کے پھر سر کے بل پٹکتی تھی اور ریزا ریزا کر دیتی تھی اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجوروں کے ٹنڈ پڑے ہوئے ہوتے ہیں کھجوروں کو کاٹ کیوں لمبے کرتے اور پڑے ہیں بہت اور خدا کی شان دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی تعالیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے لوگ تھے حضیر ایک حضیرہ میں جیسے یوں سمجھ لیں کہ ایک احاطے ای کے اندر تھے جانور مرد عورتیں حضرت حود علیہ السلام عبادت کر رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ان کو ٹھنڈی ہوا لگ رہی کچھ بھی نہیں ان کے لیے کچھ بھی ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے ان کو محسوس ہی نہیں ہو اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ و حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میری مدد جو کی ہے وہ باد صبا سے کی ہے اور قوم عاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دبور ہوا بھیجی تھی جس کی وجہ سے وہ ہلاک و تباہ ہو گئے اور یاد رکھیں کہ دراصل حقیقت میں ہوائیں جو ہے وہ آٹھ قسم کی ہیں اللہ نے آٹھ قسم کی ہوائیں پیدا فرمائی ہیں جن میں چار رحمت کے لیے ہیں اور چار عذاب مختلف ہواؤں کے انواع و اقسام ہیں اللہ تبارک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا کہ جب اللہ کا عذاب آیا طوفان جین و الزین ماہو وزین ماہوتی منا وقت وقتانہ دا بلزین اللہ پاک فرماتی ہے کہ جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے حضرت حد نے اسلام کو بچا لیا جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بھی ہم نے بچا لیا اور وہ قطا نل کبوب اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جٹلایا ہمارے پیغمبر کو جٹلایا ہماری توحید کو جٹھلایا ہم نے ان کو کاٹ کے رکھ دیا کتنا باقی نہیں رہا اگر اللہ کا قرآن ان کا ذکر نہ کرتا تو کون جانتا تھا کہ قوم یاد کون ہے اس کے بعد پھر حضرت حود علیہ السلام کے بارے میں مختلف اقوال ہیں بعض علمات یہ فرماتی ہیں کہ حیدربود میں ہی موت آئی اور وہیں دفن ہوئی اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ آپ دمشق کی طرف تشریف گئے اور وہاں فوت ہوئے وہاں دفن ہوئے اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حود علیہ السلام نے بھی حاضر عید الحرم حرم کی طرف ہجرت فرمائی مکے کی طرف تشریف لائے اور حد حرم میں فوت ہو گئے اور کسی جگہ دفن ہو گئے کیونکہ انبیاء علیہ السلام جتنے سابقہ گزرے ہیں ان میں سے بھی اکثر کی تونّا اور خواہش یہ ہوتی تھی کہ بھئی اب آخری زندگی کے ایام ہیں تو وکے ودینے میں گزر جائیں اس لیے بہت سارے انبیاء کے بارے میں بھی یہ ذکر آیا ہے لیکن ان کی قبروں کی موقع کی اور موضع کی تعین جو ہے وہ کسی صحیح روایت میں نہیں ملتی کہ کس جگہ ہے کیونکہ ہزاروں سال بھی تو اب حضرت علیہ السلام کے بعد اور قوم آد کی ہلاکت کے بعد ان کے قبیلے میں سے ایک قوم تھی قوم سبود اور یہ قوم بھی بڑی عجیب قوم تھی ان کو بھی اللہ نے بڑی قوت دی بڑی طاقت دی بڑا حسن دیا بڑا جمال دی اور یہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیہ قرآن پاک میں بڑی تفصیل سے ذکر فرمیا تھا ان کا ذکر بھی تقریباً 26 مقامات اور اسی میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب قوم آد پہ عذاب آیا تھا نا آٹھ راتیں اور سات دن تو بعض روایات میں ہے کہ اس عذاب کی ابتدا جو ہے منگل کے دن ہوئی تھی اور بعض روایات میں ہے کہ اس کی ابتدا جو ہے وہ بدھ کے دن ہوئی تھی اسی لیے آج تک بعض لوگ جو ہے نا منگل اور بدھ کو منحوس سمجھتے ہیں کہتے ہیں قرآن میں اامسات قرآن کہتا ہے کہ یومس تو حالانکہ یاد رکھیں یہ بات حالت یہ حالت کی بات ہے آج کل بھی بہت سارے لوگ ہمارے ہاں ضعیف العقیدہ لوگ جو ہیں وہ منگل اور بدھ کو سفر پر نہیں نکلتے وہ کہتے ہیں منگل اور بدھ کے دن جی ہم نہیں نکلیں گے کہ آپ سے سفر نہیں کریں گے یہ من دن ہے اور اس دن اگر نکلو تو بس سفر میں ہی رہو گے یہ عام لوگوں میں مشہور ہے اگر بدھ کے دن بارش آ جائے کہتے ہیں یہ جی بس یہ گلے پڑ گئے یہ تو اب نہیں چھوڑے یہ تو اگلے بدھ تک جائے یہ کہ حالت پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان پہ عذاب ایک دن نہیں رہا آٹھ دن رہا پھر تو آٹھ کے آٹھ دن ہی منہوس ہوئے منگل بدھ کیوں ہوا عذاب ہی آٹھ دن ہوا ہے ایک دن تو ہوا نہیں چلو ہم کہتے ہیں منگل یا بدھ منہوس پہ پھر تو آٹھ کے آٹھ دن منہوس ہو گئے جان چھوڑائیں آٹھ دن ہی کام نہ کریں کسا ختم کریں ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ منہوس جو تھے وہ ان پر تھے یا مسلمانوں پر تھے یعنی جن پہ عذاب آیا ان کے لیے منحوس تھے اور ہمارے لیے یہ حدت حود کے لیے تو مبارک تھے نا کہ دشمن مر گیا تو یہ تو نحوست ان کے لیے تھی ہمارے لیے تو باعث برکت تھی وہ با لیکن جو چیز کافروں کے لیے منحوس ہو تم اپنے لیے بھی منحوس سمجھو تو سمجھو برکس بھی اتنے بہ کر رہے ہو اس لیے یہ عقیدے رکھنا جو ہے غلطہ اب قومی سمود جو ہے وہ بھی کیونکہ اسی قبیلہ عاد کا ایک شاخ تھی وہ بھی اپنے ہزارہ میں اور اپنے تمدن میں بڑے مشہور تھے لیکن وہ بھی بت پرستی میں مبتلا ہو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے پاس پیغمبر بھیجی حضرت صالح السلام جیسے کہ پہلے ہم عرض کر چکے ہیں کہ حضرت ہود بھی عرب ہے حضرت صالح بھی عرب ہیں حضرت شعیب بھی عرب ہیں اور سیدنا نب محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم بھی عرب ہیں مالک حضرت سارے علیہ سلام نے بھی ان کو آ کے یہی ڈاک کہ اے قوم اللہ کی عبادت کرو اللہ کے سوا کوئی مابو برحق نہیں اور کوئی عبادت کے لائے لیکن قوم نے کہا ہم تو بات نہیں مانتے اور اللہ کے پیغمبر نے ان کو اپنے موجودے کا ذکر کیا اور پھر اللہ کے پیغمبر نے ان کو نعمتیں یاد دلائیں کہ بندے کو نعمت یاد آئے تو کچھ تو احساس ہوتا ہے نا اپنے مونے میں حقیقی کو پہچاننے کا جیسے آپ کسی آدمی کو کہیں دیکھو یار کمال کی بات ہے میں نے آپ کو مکے بلایا میں نے آپ کی نوکری کرائی میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا کم کم تم کچھ تو مہربانی کرو میرے احسانات کا یہ بدلت ہونا تم الله کے پیغمبر نے تذکرہ بالنعمت کی کہ والقرع جعلكم خلفا من بعد عاد وبوّعكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بغوتا تذكروا اللہ و الارض اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ ظالم و یاد کرو اللہ نے قوم احد کے بعد تمہیں ان کا خلیفہ بنا کے بھیجا تمہیں زمین میں رہنے کی نعمت دی اور پھر تمہیں ایسی قوت دی ہے کہ تم وادیوں میں بڑے اونچے اونچے قصر بنا دے ہو اور تمہیں اتنی طاقت دی ہے کہ تم پہاڑوں کو کھود کے پہاڑوں کے اندر گھر بنا دے ہو اتنی نیم پہ اچھا وہ ایسا نہیں کرتے تھے جیسے آج کل بھی لوگ پہاڑوں کے مکان بناتے ہیں پہاڑ کاٹ دیا مکان بنا لیا یا پہاڑوں سے پتھر لے آئے ان کو مچھر لگا لگا نہیں وہ پہاڑوں کو کھود ڈالتے تھے ایسے فن کے ساتھ یہ پہاڑ کھڑا ہے نا جی بت خدا ہی ہو گئی اسی کو کھودتے گئے یہ کمرہ بن گیا ڈرائنگ روم ہے یہ ڈائننگ روم ہے یہ فلاں ہے اسی پہاڑ کے اندر جیوال اتنی بڑی طاقت اس لیے پیغمبر کہتے ہیں فض اللہ ان نے کہا کہ جناب پیغمبر نے کہ اللہ کی نیم تو کو یاد کرو اللہ کی زمین میں فساد رکھو خدا کا خوف کرو اللہ سے ڈر ارے حضرت ثانیہ علیہ السلام نے جتنی دعوت دے سکتے تھے جتنی تبلیغ کر سکتے تھے رات بندا ودی لگن قوم اپنی ضد پہ اڑی آخر میں حضرت نو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا قوم کٹھی کر کے کوئی شوچو, کچھ سوچو کچھ عقل کرو کوئی بات تو بتاؤ نہ کوئی فیصلہ کرو چلو مل کر کوئی عقل کی بات کرو تو انہوں نے جناب ایک میٹنگ کی ساری قوم ان کی کٹھی ہوئی بڑے بڑے قبیلے کے سردار کٹھے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھائی حضرت نور علیہ السلام سے ہم کوئی نشانی مانگتے ہیں یہ ہم میں سے ہیں ہمارے قبیلے میں پیدا ہوئے ہیں ہماری برادری کا آدمی ہے کہتا ہے میں نبی ہوں نبو زب اللہ ایک جگہ قرآن یہ کہتا ہے کہ کہنے لگے نبو زب اللہ کہنے لگے کہ یہ کیسی بات ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی اسی پر ہی اللہ نے بھائی بھیج دی تھی ہم اور کسی اور پہ کیوں نہیں بھیجی حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ علیہ نبی چننا تھا کسی اور کو چن لیتے کسی بڑے آدمی بے واہی بھیج دیتے نوز بلا نوز بلا یہ تو جھوٹا ہے اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے اللہ و بتالا کے پیغمبر یہ ساری باتیں سنتے اور سہتے رہے برداشت کرتے رہے اور اپنی دعوت پہ لگے تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ صحیح معنی میں جو دینی جباتیں ہوتی ہیں آپ ان کی جتنی بھی مخالفت کریں وہ اپنے کام میں لگے آپ نہ مانیں آپ ان کو گالیاں دیں آپ ان کو برا کہیں آپ ان پر فتح لگائیں لیکن وہ آپ کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو اپنی تو غرض کوئی نہیں ہوتی ان کی غرض ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنا تو آپ جتنی ان کی مخالفت کرتے ہیں اللہ تو اور ان سے زیادہ راضی ہوتے ہیں زیادہ ثواب ملتے ہیں وہ کیسے کام چھوڑ دیں دیکھو نا دنیا دار آدمی جو ہے جب اس کو ریسپانس نہیں ملتا ہو گیا چھوڑے یار ٹھیک ہے جب وہ میری عزت نہیں کر رہا مجھے کیا پڑی ہے میں خامخا اس کے دروازے میں جاتا رہے جس بندے کو یہ پتا ہو کہ میں جتنے دفعہ جاؤں گا مجھے دھکے دیں گے مجھے ماریں گے میرا تو سواب بڑھ رہا وہ کیوں چھوڑے گا تو حضرت صالح السلام نے جب اسرار کیا قوم نے میٹنگ کر کے انہوں نے کہا کہ اچھا جی آپ کے ساتھ ہمارا ایک مسئلہ ہے تو یہ ہے کہ ہم آپ کی صداقت جانچنے کے لیے آپ کی نبوت و رسالت کا امتحان لینے کے لیے آپ سے ایک موجودے کے طلبگار ہیں لیکن وہ موجودہ جیسے ہم مانگتے ہیں نا اسی طرح ہو اور ہمارے سامنے ہو اور ہمارے آنکھوں کے سامنے مچا داؤں کے بتاؤ کہ شاید اس طرح ان کی اصلاح ہو جائے انہوں نے کہا کہ جناب یہ سکھرا آپ دیکھ رہے ہیں سکھرا کہتے ہیں ایک پہاڑی قیلا یعنی ایک کو پہاڑ ہوتا ہے نا جیون ایک سکھا ہے یعنی پتھر لیکن ایک ٹیلا چھوٹا سا ٹیلا انہوں نے کہا ہاں دی. کیا ہے ان نے کہا جناب اس ٹیلے سے ایک اونٹنی نکلا جی کون کیا مانگ رہے اس ٹیلے سے اونٹنی نکل آئی اچھے اچھا دوسرے قبیلے کے جو بڑے بڑے سردار کہا جی نہیں نہیں بات سنے بات سنے آدھا صرف اونٹنی نہیں اور اونٹنی ہو بھی سرخ رنگ کالی ہوگی نہیں اونیما یہ قومیں ہیں جناب اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضور پاک کی زبان مبارک تک اور خیر القرون کے دور تک قومیں بڑی تھیں لیکن لیڈر مخلص اور جب خیر قرون کا دور ختم ہو گیا تو اب لیڈر مخلص نہیں رہے قوم بڑی مخلص ہے جب چاہو زندہ باد لو جب چاہو مرداب کروا لو قوم بڑی سیدھی شادی ہے حقیقت ہے ایسی قوم ان سچی میں تند نہیں کرا ایسی قوم آپ نے دیکھی نہیں ہوگی یعنی آپ کو کسی مرشد کی پیر کی بزرگ کی کوئی ضرورت نہیں آپ ویسے قبر بنا کے کپڑا ڈال کے بیٹھ جائیں دو مہینے کے بعد کام شروع ہو جائے سیدھی جی. سادی قوم ہے اچھا ملتدم بھی لے آؤ جناب وہاں بھی روتے دیکھو آپ صبح رہے ہیں یا رب بیت یار رب بیت یا رب بیت ماشاءاللہ اور خاجہ نظام الدین اولیا کی قبر میں لے جاؤ وہاں بھی ماشاءاللہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں جا. پہلے قومیں اتنی شدید تھی انہوں نے کہا کہ اس سخرہ سے اونٹنی نکلے دوسرے نے کہا کہ جناب اونٹنی سرخ ہو تیسرا قبیلے کا سردار کھڑا ہو جی نہیں صرف سرخ بھی نہ ہو زخما موٹی تا... اچھا ایک اور کبیلے کا سردار کھڑا ہو گیا اس نے کہا جناب صرف موٹی تازی نہ ہو بلکہ دسویں مہینے کی حاملہ ہو بس بچہ جننے والی ہو کیونکہ ہم نے دودھ ہی پینا ہے نا کچھ سر نہیں دیکھنی تھوڑی ہے یعنی آپ اندازہ کریں نا کہ اللہ میاں کے ساتھ ایک لعوذ باللہ اس سے بڑا کوئی استحدہ ہے اور جناب کبائل نے کہا کہ اچھا وہ اونٹنی اتنی بڑی ہو اور اتنا اس کا دودھ ہو کہ ہم سارے بلو جتنا ہے نا سمودگی کی کا کام ساری قوم پی لے ایک دن میں سب کو کافی ہو جائے یعنی شرطیں لگوا رہے ہیں اللہ کیا کہ بھائی آپ یہ شرط مانو نمبر ایک جیسے کوئی کنٹریکٹ کرنا ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں اللہ کے نبی ہیں سن رہے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں یہ جہنم سے بچ ان کو تو ایک ہمدردی ہے یعنی وہ یہ چاہتے ہیں آپ حیران ہوں گے کہ ابھی میں جب یورپ کے دورے پہ تھا مجھے ساتھیوں نے کہا کہ دو تین آدمی آئے تبدیلی جماعت کے ان کو کسی جگہ رہنے کی جگہ نہ میری بے چاروں وہاں مسجدیں مسجدیں تو ہوتی نہیں آپ کو پتا ہے مسجدیں کتنی یورپ میں کہا اگر ہوتی ہیں تو دور دور ہوتی ہیں اور پھر ان کے کوئی مینار گمبد تو نہیں ہوتے پتہ لگے مسجدیں وہ تو گھر ہوتا مکان ہوتا ہے اس کو مسجد بنایا ہوا ہوتا ہے تو وہ تین آدمی تھے بےچارے وہ جماعت کے نکلے ہوئے تھے تبلیغ کے لیے تو وہ بےچارے سردی سے بچنے کے لیے ایک چرچ میں چلے آگے کو پادری پادری تھے ان کی انتظامیہ تھی انہوں نے دیکھا کہ گاڑیاں ہیں کپڑے پستر چھ کا کیا بات ہے انہوں نے کہا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم آئے تو دین کی تبلیغ کرنے کے لیے ہیں لیکن رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں اور یہاں قریب میں کوئی ہوٹل اور ہم زیادہ زبان بھی کم سمجھتے ہیں صرف ایک آدمی ہے ہم میں سے جو زبان جانتا ہے اگر مہربانی کر دیں ہم رات یہاں گزار لیں ان کہا ہاں کوئی بات نہیں آپ رات گزاریں لیکن ایک شرط ہے کہ بھئی ہمارے اس چرچ میں آپ نے مذہب کی تبلیغ نہیں کرو گے رو آرام سے ہم تمہیں کمرہ دیتے ہیں جگہ دیتے ہیں تمہارے کھانے پینے کا بھی کر دیتے ہیں لیکن تم یہاں تبلیغ نہیں کرو گے باہر جا کے جو مرضی ہے کرو نے کہا بھئی ہم نے تو رات گزرتی ہے کل ہم نکل جائیں گے اللہ کا شکر ہے ایک دفعہ سب سے ادا آرام آرام کرو گر جا تو ان کا تو مقدر یہ ہے ان شاء اللہ یہ تو اب گر جا یہ تو گیا اسی لیے اللہ کی رامت سے بک رہے ہیں اور مسیحدیں بن رہی ہیں خیر باہر آ جانا وہ وہ جب آئے تو صبح کو پاتری کے پاس گیا انہوں نے کہا جی آپ کی بہت مہربانی کہ ہم نے بڑی آرام سے رات گزاری اتنی سردی وہاں کا کمرہ نہ ہو اور ہیٹنگ کا سسٹم نہ ہو تو بندہ تو مر جائے فریز ہو جائے انہوں نے کہا جی آپ کی بہت بڑی مہربانی ہے ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں اور اس نے کہا بھائی تم باہر جا کے تبلیغ کرو گشت کرو تبدیل کرو جہاں مرضی آئے جاؤ جو مرضی آیا کرو لیکن بس جب یہاں کوئی لوگ آئے ہوئے ہو نا تو پھر وہاں کو دیکھا جی ہم نے کرنی نہیں ہم باہر جائیں تو انہوں نے کہا, ٹھیک ہے اب, اب جناب وہ پادری کو کچھ یعنی ایک تشویش شروع ہو گئی کہ بھئی میں دیکھوں کرتے کیا ہیں اب جناب وہ آئے دیکھیں رات کو کہ ابھی تینوں بندے سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں بے تحاشا اور جناب ان کی زبان پہ بار بار پادری کا نام آتا ہے کہ اللہ بھیا اس کو جنت بھیج دے اللہ میاں اس کو جنت دے دے ہم کو ایسے جگہ دے اللہ تھی تو بھی تو اس کو جنت میں جگہ دیتے نا وہ دشمن ہو کے ہمیں جگہ دے رہا ہے تو مہربان اب اس نے سنا کی بار بار میرے نام پر لگے ہوئے ہیں میرے میرے ساتھ ان کو کیا ہو گیا وہ جب صبح کی نماز پڑھ کے بیٹھے تو خیر وہ چلا گیا اس نے پوچھا کیا بات ہے کیا کہہ رہے تھے تمہاری ہدایت کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے انہوں نے کہا تمہیں میرے ساتھ کیا ہمدردی اس نے کہا انسان ہو ہمارے بھائی ہو آدم کی اولاد ہو ہمدردی کیوں نہیں ہمیں تو ہمدردی ہے انہوں نے کہا اچھا یہاں اور بھی تمہارا کوئی کام ہے اس نے کہا دیکھ لیا تم نے تین دن اور کیا کام ہے ہم تو اس لیے نکلے ہوئے ہیں کہ یہ امت جو ہے کسی طرح جہنم سے بچ جائے یقین کرے کہ تین دن کے بعد وہ پادری مسلمان ہو گئے اس نے اپنے پورے خاندان کو اسلام کلمہ بڑھوایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت میں تو بربرداشت کرنا پڑتا ہے تو حضرت نوح علیہ سلاد نے بھی حضرت صالح علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ٹھیک ہے کہ آپ نے دعا مانگی اللہ نے اونٹنی ظاہر اور حکم ہو گیا کہ ہاض ناقت اللہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے کیوں اونٹنی اونٹنی سے تو پیدا نہیں ہوئی نا شان کن کنفون سے پیدا ہوئی اور آپ نے فرمایا دیا کہ اے قوم دیکھو دی ناقت اللہ ولا سوہا بھی سو خبردار اس کو کہنا نہیں چھیڑنا نہیں اس کو اور یہ بھی دیکھ لو گے لہا شرک ولا کم شروع یو ایک دن پانی جو ہے اونٹنی پیے گی اور ایک دن تم پیو گے جب اونٹنی پانی پیے گی تم دودھ پیو گے اونٹنی کا اب جناب جب یہ چند دن چلے اور گزرے تو آپس میں پھر میٹنگ کی مسئلہ ہو گیا کہ میں ایک دن صرف دودھ ہی, پیئے پانی پیتے ہی اور یار یہ اونٹ کو ہے سارا پانی پی جاتی ختم تو اب انہوں نے میٹنگ کی وکا ان انہوں نے میٹنگ کی اور میٹنگ کرنے کے بعد قدار ابن سالف حدور نے فرمایا فرما الناس سب سے بڑا بدبخت جو تھا نا وہ کدا اشکل اکلی پہلی قوموں میں سے بڑا بدبخت بخت آدمی ان نے کہا کہ بس اونٹنی کو ختم کرو تو کدار نے اپنے ساتھ ساتھیوں کو بھی ملایا اور بیٹھ گئے راستے میں اونٹنی جب گزری پا کر اونٹنی کو زخمی کیا اس کی کنچے کاٹ ڈالی پاؤں کے نیچے جو ہڈیاں جڑی ہیں اور اس کے بعد اس کے جو پسیلا تھا بچڑا تھا ساتھ اس کو بھی مارا اور جناب وہ اس نے تین دفعہ آبادیں نکالی کہ پوری کشتی ہل گئی لیکن ان کو رحم نہیں آیا اور حتیہ کے مونٹ میں ذبح ہو کے تڑپتے چڑپتے مر گئی انہوں نے باقاعدہ گوشت کاٹا اور اس کے بعد جناب چیتے پکا کے کھانے لگے حضرت صالح السلام کو پتہ چلا تو حضرت صالح آئے انہوں نے تمہیں کہا تھا کہ بد یہ نہ کرو اچھا اب یاد رکھوال صرف تین دن کی تمہیں مہلت ملی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہوگا تین دن کے بعد تم پر اللہ کا آزاد نے کمال ہے کہ کسبیں اٹھا لیے دن ہم کو جا کے اس کو اور اس کے آلے خاندان کو قتل کر دیں گے لیکن خدا کی شانے جب قتل کرنے کے لیے آئے اللہ نے ایسا روک ڈالا کہ اب جب وہ تیس تین دن کا وعدہ ہوا تو پہلے دن اس پوری قوم کے چہرے جو تھے پیے اب کچھ ڈرنے لگے کہ نے کہا تو ٹھیک تھا دوسرے دن ان کے چہرے جو تھے سرخ اور تیسرے دن ان کے چہرے جو تھے وہ سیاہ اب ان کو سمجھ آ گئی کہ ہاں بالکل جو بات تھی نا وہ پوری ہونے والی ہے ہم نے واقعی بہت بڑی زیادتی کی ہے لیکن اب کیا ہو سکتا تھا اب تو عذاب نادل ہونا شروع ہو گیا اور پھر ایک عذاب نہیں آیا ان پر قرآن پاک کہتا ہے کہ ان پر رجفہ آیا رجفہ کہتے ہیں زمین کا دلچلہ اور سائقہ بجلی جیسے اوپر سے آتی نا بجلی کڑکتی سائقہ آیا اور آخری نظاب جو تھا تو ایک سیحہ آیا ایسی آواز تھی کہ اس کے بعد جتنے کے جتنے سب کے سب ختم اسی کو قرآن پاک کہتے زخمی کر دیا و کالو یا سالا بھی ماتلی فَأَخَذَتْهُمْ رَجْفَةٌ فَظَبَأُهُ فِي دَارِهِمْ فِي دَارِهِمْ جَازِمِينَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَا اللہ کے پیغمبر نے جب ان کو ڈرایا اللہ فرماتا ہے کہ زلزلے نے پکڑا اور جب زلزلہ آیا تو گر گئے مونبے مونگ گر گئے اٹھنے کی طاقت نہیں جب گر گئے تو سائقہ آیا اور جب سائقہ ختم ہوا تو سیاح آیا تین عذاب جباب اور پیغمبر کھڑے ہیں افسوس کر رہے ہیں اور وہاں سے بھی کہتی ہیں لکت اب لکم رسالت رپی ظالمو میں نے تو تم کو اللہ کا پیغام پہنچایا ب نس میں <مسان> نے تمہیں بار بار نصیحت بھی کی بلا کلات اللہ تو لیکن تم لوگ خیر کا نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہو جس کا انجام یہ نکلا تو حضرت علیہ السلام پھر وہاں سے ہجرت کر کے سرزمین فلسطین میں آباد ہوئے اور فلسطین میں ایک بستی تھی راملہ جس میں آپ نے قیام کیا اور وہی فوت ہوئے اور وہی تدفین ہوئی بآرضانہ رب العالمین میراد رانی اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستوں عزیز نوجوانوں الحمدللہ للہ سلسلہ دروس قصص الانبیاء علیہم مسلوات والتسلیم جو حضرت آدم علیہ السلام سے جس کی ابتدا ہوئی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیث علیہ السلام سیدنا ادریس علیہ السلام سیدنا نوح علیہ السلام اور اس کے بعد سیدنا حود علیہ السلام اور سیدنا نا علیہ السلام کے بعد سیدنا صالح علیہ السلام جن کو اللہ تبارک وطانہ نے قوم تمود کے پاس نبی بنا کے بھیجا اور جنہوں نے اس موجزہ عظیمہ ناقت اللہ کی توہین کی بے قدری کی اور پھر اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑا اب حضرت صالح علیہ السلام کے بعد آج ہم اپنے درس میں سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام سیدنا ابراہیم الخلی علیہ السلام جو ہیں بڑے باعظمت اور ال العزم اور رفیع الشان پیغمبروں میں ہیں ویسے تو اللہ کا ہر نبی شان والے ہوتے ہیں لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں حتیٰ کہ ان کو ابو المبیا کا خطاب ملا کہ اللہ نے ان کی ذریت میں اتنے نبی بھیجے ہیں یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ صرف بنو اسرائیل میں ہزاروں نبی بھیجے گئے اور بنو اسرائیل جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سلالہ اور نسل سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سیدنا اسماعیل ہے سیدنا اسحاق سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سیدنا یاقوب ہے جن کا دوسرا نام اسرائیل اور پھر سیدنا یعقوب کی اولاد میں یوسف علیہ السلام تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرف جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیا ہے کہ آپ کے آباد یعنی آپ کی ولادت و بیسط کے بعد جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ سید دن ابراہیم الخبی اللہ کسی طرح خاتم المبیا سرکار دو عالم سید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیدی ابراہیم یعنی کتنی بڑی عزمت ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں اللہ نے میرے پاک نبی افضل الانبیاء امام الانبیاء خاتم المبیا ابلمرسلیم کو بھی مبوج فرمایا اسی لیے صحیح حدیث مبارک ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان اللہ ان وبر کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماععیل علیہ السلام کو منتخب فرمایا مطلب ان کا بیٹا تو اساک بھی تھے اور اساکق بھی نبی ہے لیکن اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو اختیار فرمایا اور اسماعیل نے بنی کنانہ کو منتخب فرمایا اور بنی کنانہ میں سے اللہ نے قریش کو چن لیا اور قریش جو ہیں یہ بنی کنانہ میں سے اصل میں آئے اس نے قلاب نے ان کو کٹھا کیا تو کرش ہوں کا معنی ہوتا ہے جمع ہوں اس لیے یہ قریش کہلائے اور پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ نے قریش میں سے بنی ہاشم کو چن لیا اور بنی ہاشم میں سے اللہ نے محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدنا رسول اللہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء آپ کا تعلق بھی سیدنا ابراہیم اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ سیدنا ابراہیم کا کیا مقام اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جن کو ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں میں اور رسولوں میں یہ شان ملا ہے کہ امت محمد مصطفیٰ میں قیامت تک ان کا ذکر باقی ہے کہ آج بھی اگر کوئی مسلمان نماز پڑھے گا چاہے فرض ہو واجبات ہوں سنن ہوں نوافل ہوں تو وہ جب درود پڑھے گا تو اللہ صلی اللہ آل محمد کما ابراہ ولی ابراہیم آل فی العالمین کا حمید مجید تو ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کا ذکر جو ہے وہ امت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی قیامت تک کرے گی یہ شرف بھی ملا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو ملا ہے اور کسی پیغمبر کا نام آپ نماز میں نہیں لیتے یا تو حضور کا نام آئے گا یا ابراہیم علیہ السلام کا نام آئے گا تو یہ شرف بھی صرف سید ابراہیم علیہ السلام کو ملا اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کو اللہ نے اتنا بڑا شرف بخشا ہے کہ وہ اس کابت اللہ کے میمال کہنا اس اللہ کے بانی کا ہے اور اسی طرح اللہ نے انہیں آسمانوں میں بھی جو کعبہ ہے بیت المان اسی کے ساتھ بٹھایا یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب حضور میں پہ گئے تو بیت المامور کے ساتھ دیکھا کہ ایک بڑے خوبصورت بزرگ بیٹھے ہیں اور حضور نے فرمایا کہ ان کی شکل جو ہے وہ مجھ سے ملتی یعنی ان کی شکل جو ہے وہ میرے ساتھ مشابہ تھی تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ منہازا وقال ابو کا یہ آپ کے ابا ابراہیم علیہ السلام ہیں تو یہ شرح بھی ابراہیم علیہ السلام کو ملا ہے کہ کابۃ اللہ جو زمین میں ہے اس کا معمار جس کا ذکر قرآن میں ہے ورنہ کعبہ تو کئی دفعہ بنا کعبہ کو تو آدم علیہ السلام نے بھی بنایا کابۃ اللہ کو فرشتوں نے بھی بنایا کابت اللہ کو تو کئی لوگوں نے بنایا ہے جرم نے بنایا قریش نے بنایا حضور صلی اللہ بنا میں شریک ہوئے عبداللہ ابن البیر نے بنایا حجاج حجاجن بن یوسف نے بنایا کابۃ اللہ پر تقریباً گیارہ مرتبہ تعمیب کا مرحلے گزرے ہیں لیکن ان سب کے باوجود کسی کا قرآن نے نام نہیں لیا قرآن نے صرف ایک نام لیا ہے لیام القوا مینلسما تو یہ شرف جو ہے یہ بھی صرف سیدھا ابراہیم الخلید اور اسی طرح آپ دیکھ رہے کہ حج ہے حالانکہ سارے انبیاء علیہ السلام نے حج فرمائے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قابت اللہ میں اور مناسب کے حج میں یعنی مینا میں عرفات میں مزدلفہ میں آپ جہاں جہاں بھی نظر ڈالیں گے مکہ میں ہر جگہ سیدنا ابراہیم الخریم کی یاد آستہ ہوگی کہ اللہ نے مقام ابراہیم اللہ نے صفا مروا اللہ نے رمی جمال اللہ نے حج میں قربانی یہ تمام کا تعلق جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہے کہ جب صحابہ نے پوچھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ یہ ہم جو قربانی کرتے ہیں آپ نے فرمایا سنت ابراہیم یہ ابا ابراہیم تو یہ شرف بھی ابراہیم علیہ السلام اور یہ شرف بھی ابراہیم علیہ السلام کو ملا آپ نے دعا کی تھی کہ وجہ اللہ میرا ذکر جو ہے آخرین میں رہے اللہ نے قیامت تک سیدنا خلید کا ذکر بھی ساتھ کرا اور دوسری بات یہ سمجھے کہ خلیل اللہ کا لطف جو ہے وہ بھی صرف ابراہیم رسم کسی بھی پیغمبر کو زبی اللہ کہنا ہے روح اللہ کہنا ہے خلیمت اللہ کہلائے لیکن کلیمت اللہ کہلائے لیکن لفظ خلیل اور لفظ خلت جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کے لیے آپ کا دل محبت سے بھر جائے تو اب یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ جب کسی کو خلیل الرحمان بنا دیں معنی یہ ہے کہ اللہ کا دل جو اس کی شان کے مطابق ہوگا وہ سیدنا خلیل سے محبت میں بھرا ہو تو یہ مقام اور یہ شرف جو ہے وہ بھی صرف سیدنا ابراہیم الخریل علیہ السلادلام کو ملا ہے اور کسی پیغمبر کو یہی اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ ہجرت کرنے کا شرف جو سب سے پہلے انبیاء علیہ السلاد التسلیم میں ہجرت جو ہے وہ بھی سیدنا ابراہیم الخریل علیہ السلام نے ابتدا تو آج الحمدللہ للہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آج کے درس میں سیدنا ابراہیم الخلید علیہسلادلام کے قصہ مبارک کو پڑھنے کا اور سننے کا موقع عطا فرمایا ہے اور اسی بھی آپ اندازہ کریں اس واقعے کی ایک کا کہ اللہ نے قرآن میں تقریباً ستر سے زیادہ مقامات میں ذکر فرمایا اور اللہ نے قرآن میں تقریباً بیس صورتوں سے زیادہ صورتوں میں قصہ ابراہیم علیہ السلام کو ذکر کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے آج کو اتنی شان بخشی تھی کہ یہودیت جن کو اپنے دین پہ بڑا ناز ہے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ اور نسرانی جن کو اپنے مسیح دین پہ بڑا ناز ہے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ حتیہ کہ مشرقین مکہ جو تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں یعنی ہر جماعت کو یہ دعویٰ تھا کہ وہ, وہ ان کے دعوے غلط تھے صحیح معنی میں ملت ابراہیم کے وارث جو ہیں وہ سیدنا بحمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن دعوی سب کرتے تھے اب سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ بھی سام سے جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے تھے حام سام اور یاقو تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں یہ بھی سامی النسل ہے یعنی ان کا سلسلہ نصب بھی کہاں ملے گا شام سے اور شام کے بعد نو سے اور نو علیہ السلام کے بعد آدم علیہ السلام. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بھی شامل نہیں آتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بدادت کے بارے میں آپ کی پیدائش کے بارے میں دو قول ہیں جو ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں ایک قول مبارک تو یہ ہے کہ آپ کی پیدائش جو ہے دمشق میں ہوتا ایک جگہ ہے اس میں اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں آپ کی پیدائش جو ہے بابل میں جو شمال عراق میں ایک شہر تھا اس میں آپ کی ولادت ہوئی ہے اور راج قول یہی یعنی علماء کے نزدیک راج قول یہی ہے کہ آپ کی ولادت جو ہے وہ شمال عراق میں بابل جنامی ایک شہر میں ہوئی اور آپ آدر کے گھر میں پیر اب اس مسئلے میں بھی تھوڑی سی بات سمجھ لیں کہ ابراہیم ابن بے اور بعض علماء نے لکھا ہے ابراہیم ابن بے بن تارخ اور بادولما نے لکھا ہے اے براہی ببنو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سارے قول ٹھیک ہیں کوئی بھی غلط نہیں وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تھا تارخ اچھا بعد آدمی خواہ نہیں بولتے تارے کہہ دیتے تھے حالانکہ بات ایک تھی تارخ اور تارے میں بات کچھ نہیں تھی لیکن بعد آدمی حروف کی ادائیگی میں نقطہ ادا نہیں کرتے جیسے کہ اب آپ نے دیکھا ہے مصری حضرات جو ہیں تو وہ لفظ جیم جہاں آتا ہے تو وہاں وہ گاف استعمال کرتے حالانکہ گاف ان کی لغت میں بھی نہیں یعنی گاف جو ہے وہ لغت عرب میں بھی نہیں لیکن وہ کہیں گے کہ حق کا ہاکمال وجہ کیا کہیں گے تلپت ہے لہن ہے ایک مرد. تو بعض علماء نے کہا تاریخ بعض علماء نے کہا تاریخ یہ دونوں باتیں تھیں اصل میں نام تاریخ تھا اور آذر جو ہے وہ لقب آذر لقب ہونے کی وجہ کیا تھی کہ آذر ایک سنم کا نام تھا آغر ایک صنم کا نام تھا وہ کانزر ہو اور اس بت کی یہ بڑی عبادت کرتے تھے اور اس کی بڑی تشہیر کرتے تھے یعنی گویا کہ اس کے مجاوروں میں شامل تو اسی نسبت کے ساتھ ان کو بھی لوگوں نے آزر آدر کہنا شروع کر اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ بعض لوگ اس دور کے بھی حتیہ کہ بعد لوگ جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں یا بعض لوگ جنہوں نے بڑے بڑے مقالات لکھے ہیں یا محادرات القافیے ہیں وہ کبھی کبھی یہ تعویل بھی کرتے ہیں کہ بھئی آذر ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے بلکہ آپ کے چہچا ان کی وجہ کیا ہے اصل میں کہ جی ہم اتنے بڑے پیغمبر کے باپ کو کیسے کہہ دیں کہ وہ کافر تھا یا جہنمی تھا تو اس وجہ سے بچنے کے لیے انہوں نے اللہ کے قرآن کے ظاہر کو چھوڑ دیا حالانکہ قرآن نے ایک جگہ پہ نہیں قرآن نے متعدد مقام پہ فرمایا ہے کہ اس کا ابراہیم ابھی یا ابت ماکانا استفارو ابراہیم ابھی ہے تو جب قرآن بار بار کہتا ہے ابی ہے ابی ہے تو ہم کون ہیں کہ باپ کا من چاچے میں لے جائیں مجاز تو اس وقت ہوتا ہے جب حقیقت متعذر ہو باقی یہ بات لے لینا کہ جی ان کا باپ کیونکہ اسلام پہ نہیں تھا اس میں ابراہیم اللہ اسلام کی شان میں تو کوئی کمی نہیں آتی یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ یقر جلحائی امین المی تھی بہ یقر اللہ چاہے تو مسلمان کے بطن سے کافر پیدا کر دے اور کافر کے بطن سے مسلمان پیدا کر دے نو علیہ السلام کی صلو سے کنعان کافر پیدا ہو جائے اور ابو جہل جیسے دشمن اسلام کی پشت سے حضرت اکرمہ صحابی جلیل اور بطل اسلام پیدا ہو جائے اس میں کون سی بڑی بات اس لیے ہمیں بلا وجہ ایسی تعبیلات سے بچنا چاہیے کہ اللہ قرآن میں جب ایک دفعہ نہیں متعدد مقامات پہ فرمائیں ابتی ابتی اور ہم کہیں کہ نہیں یہ جی تو چاچا تھے یہ بلا وجہ کی طرف صحیح بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا اور لطف آدت اللہ نے وہ دباتر صورت میں ذکر فرمایا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جس شہر بابل میں تھے شمال عراق میں اس قوم میں بھی بت پرستی کی لانی وہ لوگ بھی بتوں کو پوجتے تھے بتوں کے سجدے کرتے تھے بتوں پہ نظر نار چڑھاتے تھے حتیٰ کے بتوں سے اتنی عقیدت تھی کہ وہ جب کھانے پکاتے تو وہ بھی بزرگوں کے جیسے یہاں مزارات پہ رکھے جاتے ہیں اسی طرح وہ بھی بتوں کے آگے جا کے باقاعدہ رکھتے تھے اور کچھ دیر رہنے کے بعد پھر لے آتے تھے گھر میں کھانے کے لیے کہ جی اب ہمارے خداؤں نے ان میں برکت ڈال دی ہے اب یہ ان کے چرنوں میں رکھا ہوا کھانا ہے اب جو ہے ہم کھائیں گے جیسے آج بھی ہندو پرساد تقسیم کرتا ہے آج بھی ہمارا ظاہر مسلمان جو ہے وہ بھی بازاروں پہ یہی معاملہ کرتا ہے تو یہ ان کی عقیدہ تھا جس کو قرآن پاک نے بھی آنکھوں اللہ فرماتے برماد صدیق نبیا اللہ فرماتے ہیں محمد مصطفی مصطفیٰ بزرف یاد کریں اللہ کے قرآن میں ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور جو مقام صدق پہ جو مقام صدیقیت پہ صدیق بھی ہیں اور نبی بھی ہیں اور اس لیے اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے اذ اسی سے آپ دیکھ لیں کہ دعوت امبیا جو ہے سب سے پہلے اپنے گھر سے کی یہ ہے دعوت امبیا کا طریقہ کا کہ سب سے پہلے انسان اپنے گھر کی اصلاح سب سے پہلے انسان اپنی اولاد کی اصلاح کرے سب سے پہلے انسان اپنے اقارب عزیزوں کی اصلاح کرے سب سے پہلے انسان اپنے قریب دوستوں کی محلے والوں کی اصلاح کرے اب سیدنا خلیل نے ابراہیم الخلیل علیہ السلام کا سب سے پہلا مناظرہ سب سے پہلا محاورہ جو ہے باپ کے ساتھ اور یہ بات بھی ہمیں اس قصہ مبارک سے ملی کہ اگر انسان حق پر ہے اور مسئلہ عقیدے کا مسئلہ دین کا ہے تو پھر اس میں ماں باپ کی بات نہیں دیکھی جائے گی کیونکہ ماں باپ کی اتاد اس وقت تک ہمارے دن میں ہے جب تک وہ اللہ اور اللہ کے احکام کی مخالفت ہے اس چیز سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر باپ کافر ہے تو بیٹا اس کے ساتھ بات کر سکتا ورنہ اللہ تبارک تعالی ابراہیم علیہ السلام کو کبھی اجازت بھی نہ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تو اتنے دل تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو اتنے سخی تھے کہ آپ کو تو بعض لوگوں نے لقب دیا تھا ابوزیفان کہ یہ تو مہمانوں کا باپ ہے جتا کے بعد مفسرین نے لکھا ہے آپ کی سیرت میں کہ سیدنا ابراہیم الخری علیہ السلام کی ایسی عادت مبارک تھی کہ کبھی اکیلا کھانا جب تک کہ گھر کے مہمان نہ آئے اگر نہیں ہے مہمان روزہ رکھ لگ اگر کوئی مہمان نہیں ہے تو باہر تشریف لے جاتے ہیں اور باقاعدہ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی باہر کا مسافر مل جائے گھر لے آؤں تاکہ میں بھی کھانا کھا لوں گا یعنی آپ کی ثقافت کا آپ کے کرم کا یہ عالم تھا لیکن مسئلہ ہے توحید پہ اپنے والد کے سامنے کھڑے اور کھل کے بات اور تیسری بات یہ ہے کہ جب تک آدمی اللہ کی توحید کو تو صحیح انداز میں پیش نہ کرے اس وقت تک مسئلہ سمجھ نہیں یعنی جیسے آج کل ایک رواج ہوتا ہے وہ جی ماحول کا کچھ تقاضا ہے ذرا نرم بات ہونی چاہیے دیکھے جی کچھ غصہ پہ کلب بھی ہوتی ہے ذرا اسلوب بڑا میٹھا ہونا چاہیے یا بالکل جی ٹھیک ہے اگر شیعہ کا ماحول ہے تو فضاء حسین اور فضا الد پہ تقریر ہو گئی اب آپ مولوی کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اہل بیت کو ہم نہیں مانتے ان کی شان تم نے کیوں بیان کی اب اگر دیکھا کہ کوئی اہل توحید کا مسئلہ ہے تو توحید بھی عل ہو گئی دیکھا کہ اگر کوئی اہل بدعات حضرات کا یا تھوڑے سے دوسرے حضرات کا مجمع ہے تو وہاں سیرت پہ تقریر ہو گئی سب لوگوں نے خوش ہو گئے وہ بھی خوش ہو گئے وہ بھی خوش ہو گئے لیکن ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اللہ بھی راضی ہوئے ہیں کہ نہیں اب دیکھیں پیغمبر ہے کتنی بات کہتے ہیں یا اب لمتا بالا یسما یوگ سرولا یوگنی انکشیا <أَنكَشَيَّا> كیا بجان آپ کس کی عبادت کریں کیوں عبادت کرتے ہیں ایسی چیزوں کی نہ سنیں نہ دیکھیں نہ بھلا کریں نہ پیدا کریں بھئی آدمی كسی كو خدا جو مانتا ہے تو وہ فائدہ تو كے نا اللہ تبارک بتا رہا كسی كو بندہ وسن الہ مان رہا ہے تو نفع دینے والا ہو نقصان دینے والا ہو زندہ كرنے والا بہت دینے والا. یہ کیا بات ہوئی کہ ایسی چیز کی عبادت کی جائے جو تو پہلی بات یہ کہ نہ سنے نہ دیکھے کیا مانا کہ عبادت جو جیسے ہمارے ہاں اردو میں ایک محاورہ ہے نا جی کہ کے آگے بین بجاؤ تو کیا فائدہ ہوگا بھائیس کے آگے آپ بین بجانی شروع کر دیں آپ کو کیا فائدہ بجاتے ہیں نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی سانس ٹوٹ جائے گی بین ٹوٹ جائے گی لیکن بھینس بڑی ہے کو کیا فرق پڑ جائے گا تو اس لیے قاعدہ یہ ہے کہ بھی جس کو خدا سمجھ کے ہم عبادت کر رہے ہیں اس کو پتہ تو ہو کہ کوئی مجھے خدا سمجھ کے عبادت کر رہا ہے کم از کم وہ جو ہم فریاد کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں تکلیف ہے بیماری ہے پریشانی ہو سن تو رہا ہو اور سنے بھی جانے بھی تو پھر کچھ کرنے کے بھی تو قابل ہو آخر میں وہ یہ کہہ دے کہ جی میں تو خود اللہ کی مخلوق ہوں محتاج ہوں میں تو کچھ نہیں کر سکتا تو پھر کیا فائدہ ہوا اس کو خدا بنانے کا اس لیے پیغمبر نے یہاں سے بات کہ یا ابت لی متا یس ولا یگ سولا یوگنی ولا یوگنی من ابتی سراطن سبیا کہ اے میرے ابا اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے اللہ نے مجھے علم لدنی نصیب فرمایا اللہ نے مجھے علم توحید نصیب فرمایا اللہ نے مجھے علم مارفت اسما اوزاد نصیب فرمایا مارفت الا نصیب فرمایا مہربانی کرونی آپ میری بات پہ چلیں کا سراطن سویہ تاکہ میں آپ کو سیدھے رستے پہ لے جاؤں اس سے یہ بات بھی ہو گئی کہ اگر بیٹا حالانکہ دیکھو باپ بڑا ہوتا ہے بیٹا چھوٹا ہوتا ہے لیکن اللہ تبارک تعالی نے بیٹے کو جب مقام نبت دے دیا ہے تو وہ باپ کو کہے گا کہ میرا کلمہ پڑھ باپ کو بھی بیٹے کا کلمہ پڑھنا ہوگا باپ کو بھی بیٹے کی اسی لیے پیغم پر کہ فتبعنی میری اتباع اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یا لا تعبد الشیطان ان شیتان شیتان کا نسیا کہ اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرو شیطان تو رحمان کا سخت نہ فرمان ہے منکر ہے وہ رحمت کرنے والا اور یہ عشان کرنے والا وہ رحمان یہ عشان اس لیے اب اس سے یہ بھی مسئلہ سمجھیں کہ دراصل حالانکہ آدر جو ہے وہ تو بت کی عبادت کرتا تھا کوئی شیطان کی عبادت ہو نہیں کرتا شیطان تو انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا شہ تو, تو اب وجہ کیا ہے کہ پیغمبر ڈٹ کہہ رہا ہے کہ یا لا لاتی شہید شیطان کی عبادت کرتا وجہ کیا ہے سمجھ اما نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی جب غیر اللہ کی عبادت کرتا چاہے وہ بتوں کی عبادت کرے چاہے وہ سورج کی عبادت کرے چاہے وہ آگ کی عبادت کرے چاہے وہ شخصیات کی عبادت کرے چاہے وہ زندہ یا مردوں کی عبادت کرے دراصل وہ عبادت شیطان کی ہوتی ہے کہ اللہ کے راستے سے ہٹا کے غیر اللہ کے راستے میں لگانے والا کون ہے شہر کیونکہ اسی نے تو کہا تھا کہ اللہ بھیا میں تیرے بندو کو گمراہ بلا اسی میں ان کو گمراہ کروں تو کس لیے ازورنا کوئی آدمی کو کیا پڑی ہے کہ جا کے جناب آگ آگ جل رہی ہے ابھی بادت کر سورج جمک رہا ہے ابھی وادت کر یہ ساری چیزیں اچھا کے بت پرستی جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں کس آدم علیہ السلام میں اور کس نور علیہ السلام میں کہ یہ بتوں کی ابتدا کرنے والا بھی گند ہے تھا اسی نے دل و دماغ میں یہ بات ڈالی تھی کہ یہ بڑے اللہ والے لوگ ہیں اللہ کے پیارے ہیں محبوب ہیں وہ بےچارے فوت ہو رہے ہیں بھئی ان کی تو یاد ہی ختم ہو جائے گی نا کم از کم ان کے جو ڈیرے ہیں ان کی جو قبر ہے وہاں ہم کوئی جگہ بنا لیں بیٹھنے کی ان کو یاد کر دیا کریں گے اور اس کے بعد پھر دماغوں میں ڈالا کہ بھئی بزرگ تو چلے گئے اگر ہم کم از کم ان کا ایک فوٹو بنا لیتے ان کا ایک مجسمہ بنا لیتے تو ہمیں یاد تو آتا بھائی یہ اللہ والا تھا تو ان نے کہا کہ بھائی ہمیں تو بنانا نہیں آتا ان اچھا میں بنا دوں تو بنا دیا ابتدا شروع ہوئی بدن و سوان و ہو سہو کا ونسرا اور اسی طرح آخر میں قوم نے صدن و سمدن, و سمدن و سمودن و دہرا یا وہرا یہ سارے بت جو تھے شیطان نے بنوائے تو اصل عبادت تو شیطان کی ہوئی بہت تو ایک ظاہری بات اور اس کے بعد پھر اللہ کا پیغام یا آبادی رحمان شیطان ولی کہ ڈر ہے درد. میں ڈرتا ہوں کہ کہیں رب کا عذاب نہ پکڑنا اور اگر اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا اور تم اسی عذاب میں برباد ہو گئے بالکل تم شیطان کے دوست بن جاؤ یعنی کتنی کھلی بات ہے توحید سمجھتا بات ہی ہے میرے بھائی جب تم اپنے عقیدے کو چلن تو خود بات اگر تم نرم اور تھوڑی گرم اور مداحنت اور اس میں ذرا گول مول اور جناب اس کے بعد ذرا میٹھا لگا کے کنی سیدھی بات عقیدے میں بات نہیں ہو جب تک آپ سیدھی بات نہیں کریں گے عقیدہ کبھی سب یہی وجہ ہوتی ہے کہ بہت سارے دوست بلکہ اہل علم علماء ہم نے دیکھے ہیں کہ تیس تیس سال تک لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے لیکن عقیدہ نہیں بدلا کسی کا وجہ کہ عقیدہ بھی آنے نہیں گیا کبھی فضائل بھی تقریب کر دی کبھی دروش شریف کی فضیلت کبھی رمضان شریف کی فضیلت کبھی مکہ شریف کی فضیلت کبھی مدینہ شریف کی فطیحت کبھی سیدنا صدیق کی فضی اس پہ کون ہے ہوئی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور حضور بس یہی فرما دے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فضیلت بلکہ ان پیغمبروں کے نام پہ کچھ اور شریف بھی رکھ دیتے ان پیغمبروں کا میلاد منانا بھی شروع فرما دے سارے موقعے والے سرات ہوتے کہہ رہے تھے ہاں تو غلام ہیں آپ کے آپ کے ساتھ جھگڑا تو ہوا تب جب کہا گیا ہلکا پھر لاپ لاپا بات تو تب ہوگی کہ جب وجہ فتح بات تو تب آئی نا کہ جب اللہ کا نبی صباب کھڑا ہو کے کہے کہ یا ما قریش یا ما بنی ہاشم یا فلان الما لا الہ اللہ الا اللہ اسی لیے تو نہیں نا کہ پھر پورے آسمان و زمین میں ہلچل بچ گئی یعنی انسان تو انسان جنوں میں ہلچل بچ گئی وجہ کیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں مقام ابراہیم کے قریب لیٹا ہوا تھا کہ میں نے ایک بدھ کے اندر سے آواز آتے ہوئے سنی کہ یا یانجی ہے <اللَّه> کہ وہ کسی کو پکار رہا ہے کہ نعرہ جی بلند کر رہا ہے تو سارے کافی ڈر گاگے بٹو سے کیسی آواز آ رہی ہے حضرت عمر کہتے میں تو بیٹھوں گا اور بیٹھ کے مجھے اندازہ ہوا بعد میں کہ یہ جن تھے آواز دینے والے کہ اللہ کے نبی نے جب نعرہ توحید بلند کیا تو دنیا ہل گئی اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ آپ جب گھبراتے ہیں نا جی کہ میں جب یہ سچی بات کہوں گا تو یہ جناب میرے دوست ہیں ناراض ہو جائیں گے بس جب یہ خوف ہو نا دل میں پھر مسئلہ نہیں سن بھائی اللہ کے نبی سے ناراض ہو گئے تو ہماری کیا ہوتی ہے اللہ کے نبی سے مکے والے خوش ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیوں کرنی پڑی صحابہ کو حبشہ کیوں جانا پڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر کیوں برداشت کرنے پڑے اگر لوگ حضور پہ خوش نہیں ہو سکے تو مولوی پہ کیسے خوش ہو سکتے ہیں بلکہ جس مولوی پہ لوگ خوش ہو جائیں سمجھ لو گے بالکل جھوٹا آدمی ہے حق کی پریشانی یہی ہے کہ کچھ راضی ہوں گے کچھ ناراض ہوں گے کچھ وہ بھی کہیں گے کچھ گالیاں دیں گے کچھ کہیں گے گستاخ رسول ہیں کچھ کہیں گے اولیاء اللہ کو نہیں مانتے جب یہ باتیں ہوں تو سمجھو گے یہ بات جو ہے ٹھیک تو اس لیے آپ دیکھیں کہ کھل کے باپ اچھا آخر باپ ہے اس کو اپنے باپ ہونے کا بھی تو زور ہے نا جی کہتے کا براہیم علیہ تم تو میرے آلیہ سے تم تو میرے خداؤں سے بےزار ہو بھی تمہیں تو بیر ہو گیا میرے خداؤں کے ساتھ حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ آزم نے وہ بت بناتے بھی تھے یعنی سنگ تراش بھی تھے اور بت فروش بھی تھے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ بیٹا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور یہ بڑا کیمپی میں نے ایک بنایا ہے اس کو بازار میں جا کے بیچو خدا بکتا ہے جی جب اللہ عقل چھین لے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جو بکنے والا ہو وہ بھی خدا ہو سکتا ہے بھائی وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے اچھا تمہیں ہمیں آج تک یہ مسئلہ سمجھ آیا ہے کہ مزارات پہ جو مجاور بن کے زیادہ بن کے بیٹھے ہیں وہ سارے نظروں پہ گزارا کر رہے ہیں ان کو اپنے باپ دادا کیوں نہیں اتنی دے دیتے کہ ہم سے نظر لینے کے محتاج ہی نہ رہے وہ نہیں مانگتے اپنے باپ دادا سے دو دو روپے کے محتاج ہیں کہ ہم جا کے سلام کریں اور نظرانے چڑھائیں اور ہمارے نظرانوں سے ان کی زندگی گزر رہی ہے کسی مریض نے زمین دے دی کسی نے داد دے دی کسی نے پیسہ دے دیا کسی نے مکان دے دیا وہ پیر بنے ہوئے ہیں ان کی پیری چمک رہی ہے ماشاء اللہ وہ یہ لوگ اتنا بھی لوگ نہیں سمجھتے کہ بابا اگر ان پیروں میں دینے کی بات ہے تو کم از کم اپنے اولادوں کو تو دیتے ہماری جان چھڑوائیں کم سے ہم سے تو جگہ ٹیکس ختم ہو جائے نا لیکن اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے دے لیا اور مفسرین نے کتب صاحب کا بھی لکھا ہے کہ جب باپ سے دور ہو گئے ایک رسی ڈھونڈی رسی ڈھونڈ کے اس بت کے پاؤں میں باندھی اور باندھ کے گھسیٹ کے لے چلے کہ میرے باپ کا رب بک رہا ہے کوئی ہے لینے والا اب اس طرح کون لے گا جی واپس آ گئے ابھی کیا ہوا ہونے کہا جی کسی نے نہیں لیا کما لے میرے بنے ہوئے بتوں کو تو لوگ انتظار کرتے ہو کہا جی میں تو ساری بازار پھروا کے لے آیا ہوں میں نے تو گلی گلی پھرایا ہے تمہارے خدا اور تم تو پتہ نہیں اٹھا کے پھراؤ گے اس بیچارے کو کبھی زمین بھی نصیب نہیں ہوئی ہوگی میں نے اس کو باقا مٹی میں ماشاءاللہ پھروایا تو اب سمجھ آئی آدر کو بات کہ اچھا کیوں نہیں بکائے تو جو جو تین چیڑتا رات کون لے گا تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو ڈانٹتے ہیں کہ انتا ان آلیتی یا ابراہیم ارجمنک وحجرنی کہتے ہیں کہ ہٹ جاؤ اس بات سے چھوڑ دو تو کا نعرہ چھوڑ دو میرے خداؤں کی مخالفت لاجو من باد نے کہا کہ کاؤلن کہ پھر میں تمہیں گالی دوں باد الما نے کہا کہ نہیں میں پتھر مار مار کے تمہیں مار دوں گا اور چھوڑو کیا تم نے میرے خداؤں کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام بات سن رہے ہیں لیکن وہ آزر کی بات تھی یہ پیغمبر کا جواب قَالَ سلام بر کر بی ان کا نبی اور قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ ساری قوم سوری قوم کو پتہ چلا کہ باپ سے بھی مرا اب قوم آ گئی. قوم سے بھی مرا قوم کو بھی آپ نے یہی کہا کہ سالن اتعبدون ما دونت ان کو تم نے خدا بنا رکھا ہے جو اپنے ہاتھوں سے بنا دے وہ کیا کر رہے تم نے کیا کیا انہوں نے کہا جی ہم نے تو اپنے باپ دادے کو اسی طریقے پہ پایا ہے اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک پروگرام بنایا ان کا تقریروں سے ان کو فائدہ ہوتا ہے رات دن ان کو دعوت دی ہے دلائل دیے ہیں موجودات نکتا ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا اب یہ ہے کہ بھئی ایک آخری فیصلہ کریں کہ سرب ماری جائے ان کے خداؤں پر تبھی مسئلہ لیں. جب قوم کے ساتھ مناظرہ ہوا تو اللہ کا قرآن دوسرے مقام میں تَلّا هِلَا بَعْدَ <مدبرین> حضرت ابراہی علیہ السلام نے کہا مجھے بھی خدا کی قسم ہے میں بھی تمہارے خداؤں کو سمجھوں گا میں بھی کوئی ہلا کروں گا جب تم نہیں ہوگے نا میں تمہارے ان خداوں سے بات کروں باد علماء نے فرمایا ہے کالا نفی نفسی یعنی یہ کال جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں کہا بھی لوگ سن لنے لیکن یہ بات نہیں ہے کہ دل میں کہا پیغمبر میں کھل کے بات کوئی دل میں کہنے کی بات نہیں بالکل کھل کے Allahi, یہ تمہارے بت یہ تمہارے عالحہ عقیدنہ قید قید کا معنی کی سال المقروح بہتریقن خفیت ان یعنی دشمن کو ایسے طریقے سے نقصان پہنچاؤ کہ اس کو پتا نہ چلے احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر پانچ سے فرمائیں